فولا چیو نو سکیوں میں لری ق بالی کا امیر توں او مسلم کسی نے اپنا ایکسپیرینس لکھ کے بھیجا ہے کہتی ہیں کہ ٹیوز کے دن کا لیکچر میرے لیے صحیح مانوں میں ٹرننگ پوائنٹ اور آئی اوپنر تھا مجھے بہت شرمندگی ہوئی جب آپ نے کہا کہ ہم کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوی کر سکتے ہیں اگر ان کی اتباع کرنا ہماری زندگی کا حصہ نہیں استاذہ پہلی اسائنمنٹ آسان تھی ایک دو دن میں شیڈیول بنانا آ گیا دوسری اسائنمنٹ ایک زبردست روحانی پلانر اور ریمائنڈر تھی الحمد سے نائنٹی پرسینٹ کو میں روزانہ درست کا نشان لگاتی رہی جو چیزیں رہ گئیں ان میں کی جاری ہے. مگر مجاہدہ کا لفظ مجھے اب سمجھ آیا جب کھانے کی آداد کو بدلنا تھا یہ بہت ہارڈ لگا پھر وہ بات یاد آ کہ آدات کو بدلنا مشکل ہے ناممکن نہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے پہلا لیکچر سنا اور یہ بھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میدے کی روٹی نہیں کھائی مگر میں نے اس پر اس وقت کوئی خاص توجہ نہ دی اگلے دن جب لیکچر میں آپ نے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے تو میں نے اس پر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اب یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسٹارٹ کیسے لو بہرحال پچھلے نوٹس کو میں نے پڑھنا شروع کیا شروع کے لیکچرز میں جواب مل گیا کہ عادت بدلنی ہے تو پلان کرو اور اس پلاننگ میں وہ بتایا گئے تھے نا فائدے نقصان وغیرہ اور وہ سب چیزیں تو میں نے اپنی کھانے کی عادت کو بدلنے کی پلاننگ کی سب سے پہلے میں نے نفل پڑ کے اللہ سے دعا کی کہ اس عادت کو بدلنا میرے لیے آسان ہو اور میرے گھر والے میرے مددگار بنے پھر میں نے اپنے ٹریگر لکھے مجھے اپنی عادت کو بدلنا ہے یعنی میدے سے بنی ہوئی چیزیں کھانی چھوڑنی ہے تو کیوں نمبر ایک اللہ کو رضی کرنے کے لیے نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے نمبر تین قوی مومن بننے کے لیے میں حاضر کے کے لیکچر میں آپ نے ایک پرسنل بات شیئر کی کہ میرے والد کہتے ہیں وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے میں نے سوچا کہ لوگ یا تو بیماری کی وجہ سے میدا چھوڑتے ہیں یا وزن کم کرنے کے لیے کتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے چھوڑتے ہوں تو میرا یہ ٹریگر بن گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباح میں یہ کام کرنا ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے فریج اور الماریوں کا جائزہ لیا مجھے میدے کی روٹیاں نظر آئیں یو ایس میں رہنے کا فائدہ نظر آیا چونکہ بسکٹ اور دوسری چیزوں میں حرام انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی نہیں لائی اب یہ پلاننگ کی کہ بچی روٹیوں کو ویٹ کے ساتھ ملا کر دو دن میں ختم کروں کیونکہ جو چیز خود کھانی چھوڑنی ہے وہ دوسروں کو بھی نہیں دینی تو الحمدللہ للہ کھجور زیتون چکندر کدو یہ پہلے بھی خوراک کا حصہ تھے مگر میدہ چھوڑنے کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دی پھر میں نے میدہ چھوڑنے کے فوائد لکھے اور کل مختلف بہنوں نے جو نقصانات بتایا وہ لکھے اس کے بعد میں بازار سے بغیر چھنے آٹے کی بریڈ اور روٹیاں لے کر آئی آج جب میں نے صبح کا ناشتہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی سے کیا تو مجھے وہ کچھ کڑوی لگی مگر الحمدللہ مقاصد کا سوچا اور کھا لیا دوپہر میں بھی اسی طرح کیا الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور خاص طور پر کھانے کی عادت بدلنے سے آج سارا دن عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہوئی جو کام پہاڑ لگ رہا تھا اللہ نے اپنی رحمت سے آسان کر دیا بہرحال چند ٹپس تھی اس میں اس لیے میں آپ سے بھی شیئر کر لوں کہ آپ کو بھی فائدہ ہو چلیے جسمانی صحت اور قیلولہ و چہل قدمی قیلولہ کی اہمیت اہل جنت کا قیلولہ کرنا اصحاب الجنت یوم خی روم مستقرم و احسن مقیلا سورت الفرقان ٹوینٹی 24 اس دن اہل جنت کا ٹھکانا اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہت بہترین ہوگا خی رم مستقرم و احسن مکیلا یعنی خاص طور پر قیلولہ کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنا انس کہتے ہیں کہ ام سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی اور آپ ان کے ہاں اسی پر قیلولہ کرتے تھے صحابہ اور صلف کا قیلولہ کرنا صحیح الادب المفرد میں آتا ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ جمعہ پڑھتے تھے اور پھر قیلولہ کرتے تھے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد احمد بن حنبل نصف نہار کو سویا کرتے تھے سردی ہو یا گرمی ہو کبھی اسے نہ چھوڑتے اور مجھے بھی اس کے لیے لے جاتے تھے شیم کیلولا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیلولا کرو شیتان کیلولہ نہیں کرتے عمر رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ ابن مسعد کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے جب سائر ڈھل جاتا تو ابن مسود کہتے اٹھ جاؤ اور کیلولہ کرو اب جو قہل کرنے سے باقی رہ گیا وہ شیتان کا حصہ ہے اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو اٹھا دیتے تھے کیلولہ ہوتا ہے چند منٹ کی نیپ گھنٹوں سونا کیلولا نہیں ہوتا کہ پھر رات کو جاگے صاحب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ دوپہر یا اس کے قریب ہمارے پاس سے گزرتے اور کہتے اٹھ جاؤ اور قیلولہ کرو اور جو باقی رہ گیا وہ شیطان کے لیے ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اب ویسٹ میں اس کو بہت رواج ہوتا جا رہا تھا کہ جو لوگ اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی سر لگا لیتے ہیں یہ ٹیبل پہ سر رکھ لیتے ہیں جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی کے ساتھ شارٹ نپ لینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے بتائے گئے عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدا تمدہ ولو لقمتا نہیں تعشہ تمشا ولو قدم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اگرچہ دو لکم ہی کیوں نہ کھاؤ دو لکمے کھا کے تھوڑی دیر خاموشی سے لیٹ جاؤ رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو اگرچہ دو قدم ہی چلو لیکن چلو تو ہمیں اپنی عادت میں اس کو ڈالنا ہے لیکن آپ سب تو سارا دن یہاں پر ہوتے ہیں گھر پہنچنے تک کیلولہ کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اثر کے بعد سونا تو حماقت ہے یہاں کیسے کر سکتے ہیں مثلا بریک میں تو خوب باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ کو دیکھیں پڑھ تو اس لیے رہنا کہ عمل کرنا ہے اگر عمل نہ کیا تو یہ فائدے سے محروم رہ جائیں گے اور یہ جو بات ہے نا شیطان کیلولہ نہیں کرتے یہ بڑی خطرناک بات ہے نا پھر ہم کس کے ساتھ ہی بن گئی ہے؟ کس کی پیروی کرنے لگے کس کے طریقے پہ چلنے لگے جی آپ کچھ کہنا چاہیے یہ <تصفح> کہتے ہیں کہ ان کے بھائی چائنیز کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں ٹائم دیتے ہیں کیلولا کرنے کے لیے اب سنتیں ساری تو دوسروں نے اپنا لی ہم تو صرف پڑھتے رہتے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ اگر فرض کریں ہم جوہر پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سننا کچھ لوگ تو چلیں پڑھتے ہیں لیکن اور کچھ لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو اگر تھوڑی دیر سستہ لیں وہ اچھا ہو جائے گا یعنی دس منٹ کا گیپ تو ہم لیتے ہی ہیں اوپر جاتے ہوئے نیچے آتے ہوئے اس ٹائم پہ اگر ایک دو منٹ بھی تھوڑی سی اگر پانچ منٹ سے بھی شروع کر لیں نا آپ ہم. کہ اس وقت بولنا نہیں دیکھنا نہیں آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہیں آپ ٹک جائیں تو سنت پوری ہو جائے گی اس سے آپ کو دو دن مل جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مثلا اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں صبح تو بارہ بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے یا ایک بجے تک آٹھ نو گھنٹے مسلسل آپ ہوتے ہیں چل سوچل چل سو چل, چل, چل. اب اگر ایک بجے کے قریب جیسے زہر کے وقت اگر آپ پانچ منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں تو دوبارہ آپ دیکھیے کہ بارہ بجے سے لے کر پھر رات کے دس بجے تک کتنے گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے پھر ہو گئے یا اگر ایک بجے کیا تو آپ کے نو گھنٹے ہو گئے اب ایک انسان ایٹ اے اسٹریچ کتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے آٹھ گھنٹے یعنی کہ ایکٹیولی آٹھ گھنٹے کام کر سکتے ہیں دس گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو اب آپ کہ بیچ کی یہ جو نیپ ہے نا اس کے بعد آپ کو اندر ڈے مل جاتا ہے ورنہ مغرب کے بعد مینٹل کیپیسٹی وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور کچھ وقت پھر آپ جب نان پروڈکٹیو ہوتے ہیں ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع کر دیتے ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہوتا بے شک اپنی روٹین کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ اگر آپ کیلولا کریں گے اور اس کے بعد جو ٹائم ہے رات تک آپ بہتر فنکشن کریں گے کوئی اور ٹپ بات ہوتی ہے کی تو ہم لوگ صحیح طرح سے جو نا اس کو بھی نہیں کرتے اگر ہم پانچ منٹ یا دس منٹ لیٹے بھی ہیں تو مینٹلی سوچتے رہیں گے آج یہ ہوا اب یہ کرنا ہے تو اگر ہم دو تین منٹ بھی آرام سے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر دیں تمام سوچوں سے آنکھیں بند کر لیں گہرے سانس لیں تو تین سے چار منٹ بھی ہماری پوری باڈی کو ریلیکس کر دیں گے استاذ میں چائنا میں رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہی دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ باقاعدگی سے وہیں اپنی شاپ سے بھی اگر بیٹھے میں وہ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کا یہ کیلولا کر لیتے تھے اور اسی طرح ان کی رات کی روٹین ایسی ہوتی تھی کہ نو بجے ان کی بسیز وغیرہ زیادہ تر جو ہوتی تھی وہ بند ہو جاتی تھی اور لیٹ نائٹ کوئی ایک بس چل رہی ہے جس نے جانا اور لائٹس ان کی آف گھروں کی اور وہ سو جاتے تھے اور صبح سویرے وہ اٹھے بھی ہوتے اپنی ایکسرسائز کریں ان کی لائف اسٹائل سے بہت ہیلدی ہے بعض لوگ سستا ہے اور بعض لوگ ستاتے ہیں کلولا کر کے نہ وہ اٹھنے کا نام لیتے <laughs> اور ہاسٹل میں تو استعمای کلولا ہوتا ہے اور اس وقت ایسے ہوتا ہے کہ بجائے ہم دس یا پندرہ ایونٹ کو بڑھا کے بیس منٹ کر لیں ہمیں لینے کا طریقہ نہیں آتا وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے ڈیڑھ گھنٹہ یا وہ اس کے بعد چست ہو رہی ہے بجائے سست ہو جاتے ہیں پراپر اگر کلولا نہ لیا جائے تو پھر سستی چھا جاتی ہے وہ سستی اترتے اترتے رات ہو جاتی ہے اور پھر رات کو اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ پھر سونے کا نام نہیں لیتے اور پھر اگلا دن متاثر ہوتا ہے چلیے اوقات نیند اور بیداری نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے کیونکہ صحت اور نیند بیسیکلی ہم بات صحت پہ کر رہے ہیں نا تو صحت اور نیند نیند اللہ کی نشانیوں میں سے قابل ذکر نشانی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ من آیات ہی منا مکم دن میں بھی سونا وب مِنْ فَضْلِهِ منفدل ان في ذَلِكَ لَآيَاتٍ تل يَسْمَعُونَ اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کے نشانیوں میں سے ہے بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اللہ تبفل انف صحیح نہ مؤتحا و التی لم تی فی منا فیوم سدا علیہ ویور سل اخرا الا اجل مسما ان نفی دل کل آیا الزمر اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرانا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح کو تو روک لیتا ہے دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں جینا اور مرنا جو ہے یہ جاگنے اور سونے سے بھی مشابہ تو اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے صحت مند زندگی اور یکسو ذہن کے لیے مناسب نیند لینا ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو سونے اور آرام کرنے کے لیے اور دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا وجا اللہ نعمہ کم سباتا وجا لباس وجا النہرم اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام رات کو لباس اور دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا دن بھر کی گہما گہمی مسلسل مشقت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جعل فيه من فضله القصص 73 اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور تم شکر ادا کرو نیند انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ انسان دن بھر اپنے کام کاج آسن طریقے سے انجام دے سکے اللہ کا شکر گزار ہو شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ زندگی کے تمام طریقے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اور جاگنے کا کیا معمول تھا تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے سونے سے قبل سوتے وقت اور جاگنے کے بعد کی عادات کو سنت کے مطابق ڈھال سکیں رات کو جل سونا اور صبح جلدی جاگنا ایک عبادت گزار مسلمان لازمن اس کا خود بخود عادی ہو جاتا ہے اسی طرح ضرورت سے زیادہ سونا یا بے خوابی کا مریض ہونا پوری صحت کو متاثر کرتا ہے خوات بن کہتے ہیں کہ دن کے اول میں سونا جہالت وسط میں سونا اچھی عادت اور آخر میں سونا حماقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا جاگنا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تحجد کی نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ فرماتی کہ جب شہری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی یعنی آپ تحجد کی نماز پڑھ کر بھی آرام کر لیتے تھے یعنی درمیان میں اٹھ کر تحجد پڑھ کے پھر آرام کر لیتے پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ ممونا کے ہاں سوئے کہتے ہیں کہ میں تقیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے ہوئے تھے آپ سو گئے جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے تحجد کی نماز پڑھی پھر ایک رکعت بتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ موزن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت نماز سنت پڑی پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی ٹھیک ہے ابھی فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی سور پھونکا جائے گا اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے یعنی سوئے نہ رہو اٹھو بے خبر نہ رہو باخبر ہو جاؤ اس دنیا سے جانا ہے اور اس دنیا کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ آدھی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تو یہ سب سے بہترین سونا اور جاگنا ہے دن کے درمیانی حصے میں وسطی حصے میں تھوڑا سا آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے اور یہ پورے جسم کو ریلیکس کر دیتا ہے قیلولہ کرنے سے رات کی نیند بھی پرسکون ہو جاتی ہے اور اس طرح مکمل ریلیکسن حاصل ہوتی ہے کیونکہ نیند کا نہ آنا بذات خود ایک سٹریس ہوتا ہے تو قیلولہ اس کا علاج ہے قیلولہ کا مطلب ضروری طور پر سونا نہیں کہ اس میں نیند ہی آئے کیونکہ بعض لوگوں کو 15 منٹ میں نیند نہیں بھی آتی تو اس صورت میں خاموشی کے ساتھ ریلیکس کرنا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی اس مقصد کو پورا کر دے گا کیونکہ بعض لوگ ہو سکتا یہ کہ ہمیں اتنی دیر میں نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی ہمیں کچھ فائدہ نہیں ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ کی عادت ہو جائے روز مخصوص ایک وقت پر لیٹنے کی تو اس سے آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ دو چار منٹ کے لیے آپ سو بھی جائیں گے کہتے ہیں کہ اگر مسلسل ہر روز تیس منٹ قیلولہ کیا جائے تو دل کی بیماری کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اور قیلولہ کرنے سے یکسوئی توجہ اور اہم فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں صبح بیدار ہونے کے آٹھ گھنٹے بعد قیلولہ کرنے سے کام کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے یعنی یہ بیسٹ ٹائم ہے لیکن اس کو اوپر نیچے بھی کیا جا سکتا ہے تو کل کا وقت جو ہے وہ میکسیمم پندرہ سے تیس منٹ تک کا ہونا چاہیے اگر تیس منٹ سے زیادہ ہو جائے تو جسم گہری نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے جس سے پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان بوجھل محسوس کرتا ہے اور اگر آپ نیند کی شدید کی کمی کا شکار ہیں اور تیس منٹ سے زیادہ سونا چاہتے ہیں تو پھر ڈیڑھ گھنٹے سے کم نہ سوئیں کیونکہ ایک پورا سلیپ سائیکل بنتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکن جو لوگ دن کو ڈیڑھ گھنٹہ سو جائیں پھر وہ رات کو نہیں سو پاتے اور اس طرح وہ مرض بڑھتا ہی چلا جاتا ہے پندرہ منٹ کا کیلولا جو ہے یہ سب سے بہتر ہے اس میں جو ہمارا آسابی نظام یعنی نروس سسٹم جو ہے اس کو پوری طرح ٹرن آف کرنے کے لیے یہ وقت کافی ہے یعنی پندرہ منٹ تک اگر آپ ساری ایکٹیویٹیز ختم کر دیں اور خاموشی کے ساتھ لیٹ جائیں تو دوبارہ آپ کا پورا سسٹم ریچارج ہو جاتا ہے اور مستقل طور پر اگر آپ یہ عادت بنا لیں تو آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی لیکن اگر آپ اس معاملے میں ارریگولر ہیں کبھی کسی وقت کر لیا کبھی کسی وقت کر لیا کبھی تھوڑا کر لیا کبھی زیادہ کر لیا کبھی بالکل ہی نہ سوئے اور کبھی گھنٹوں سوتے رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا زیادہ تو مختصر وقت کے لیے روزانہ کرے یہ نہیں کہ چھٹی کے دن دو تین گھنٹے سو گئے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر اگلے دن انسان وقت پہ نہیں اٹھتا دیر سے نیند آتی پھر دیر سے نیند کھلتی ہے پھر ویک کا پہلا دن اگر ڈسٹرب ہے تو سارا ویک پھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایک طرح سے اس لیے اس معاملے میں اعتدال ضروری ہے اس میں یہ کہ کیلولا کرنا جو ہے یہ ایک فطری عادت بھی ہے یعنی پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. اور ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی جسم دن کے درمیانی حصے اور رات کو سونے کی طرف ملان رکھتا ہے یعنی جسم کی ایک طلب بھی ہوتی ہے کہ اب تھوڑا سا سستا لیا جائے سیاست تھوڑا آرام کر لیا جائے اور ضروری نہیں ہے کہ دوپہر کا کھانا ہی نیند کا باعث بنے اگر آپ نے کھانا کھایا ہو تب بھی اگر نہیں کھایا ہو تب بھی دونوں صورتوں میں آپ اپنا سلیپ پیٹرن جو ہے اسے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے اللہ نے وقت ہی آرام کا بنایا ہے آپ دیکھیے کہ جیسے دوپہر کا وقت میں این سورج سر پہ ہوتا ہے تو وہ اس کے بھی ایک طرح سے ٹھہراؤ کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک اور چیز ریلیکسیشن میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لیٹتے کس طرح ہیں یعنی کیلولا کے وقت آپ کس طرح لیٹتے ہیں کیا آپ بالکل الٹا لیٹ جاتے ہیں یا آپ بالکل سیدھے لیٹتے ہیں یا آپ دائیں کروٹ لیٹتے ہیں یعنی آپ کا پوسچر کس طرح ہے تو اگر آپ لیٹنے میں سیمی فیٹل پوزیشن جو ہے یعنی کروٹ کے بل لیٹیں اور تھوڑا سا بازو اور ٹانگ کو آگے کی طرف بینڈ کر لیں جس سے پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا ماں کے تو وہ تو بہت زیادہ کٹھا ہوتا ہے نا لیکن یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے گھٹنوں کو بھی موڑ لیں پیٹ کی طرف کر لیں اور تھوڑا ہاتھ بھی اس طرف کر لیں تو یہ پوزیشن جو ہے اس سے آپ کو زیادہ ریلیکسن ملے گی یوکو فتری پوزیشن ہے ایک طرح سے یہ اور ایک قدیم مقولہ ہے کہ بادشاہ اپنی کمر کے بل سونا پسند کرتے ہیں یعنی سیدھے امیر آدمی پیٹ کے بل اور مند پہلو کے بل تب آپ دیکھ لیجئے آپ کون ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مصنون انداز ہے آپ دائیں کروٹ پہ سوتے تھے جبکہ آپ کا دائیں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار کے نیچے ہوتا تھا ٹھیک ہے اور باقی آزاد تھوڑا خم کھائے ہوئے ہوتے تھے یعنی بالکل اس طرح لیٹ کے سٹریٹ نہیں ہوتے تھے بلکہ خم کھائے ہوئے ہوتے تھے اور یہ ریلیکس کرنے کا ایک بہترین انداز ہے جہاں تک دائیں کروٹ لیٹنے کا تعلق ہے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہیں ایک تو ایک کھانا جلد ہزم ہو جاتا ہے دائیں کروٹ سونے سے کھانا میدے سے آنتوں تک تقریباً ڈھائی سے ساڑھے چار گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے جبکہ اگر بائیں کروٹ سویا جائے تو پانچ سے آٹھ گھنٹے لگتے ہیں اس کو ڈائجسٹ ہونے میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ بائیں پھیپھڑے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے یعنی جب آپ دائیں طرف سوتے تو لیفٹ سائڈ آپ کی بہتر کام کرتی اور اس کے اندر ہوا کی نالیوں سے میوکس وغیرہ جلد خارج ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے مریض جن کو بلغم کے جمع ہونے کی بیماری ہو انہیں دائیں کروٹ لیٹنے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ مزید پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں اس لیے خصوصی طور پر جن کو سانس کی کوئی تکلیف ہو یا اسی طرح بلغم سے ریلیٹڈ زکام وغیرہ فلو کھانسی وہ سب اس چیز پر عمل کی کوشش کریں ویسے ہی مصنون سمجھ کر کریں تو بہت سے فائدے ہوں گے بعض لوگوں کو بچپن سے الٹا لیٹنی کی عادت ہوتی ہے اور اس میں بھی ماؤں کا بہت بڑا قصور ہے کیونکہ بچے الٹا لیٹ کے جلدی سو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو الٹا ہی سنانا شروع کر دیتے کس طرح ڈرتے نہیں ہے اور سوئے ہی رہتے ہیں پھر وہ آدت بڑے ہو کر پختہ ہو جاتی ہے تو بچپن سے اگر آپ ان کو سائڈ پر سلائیں مصنون طریقے سے سلائے تو اس کا انہیں فائدہ ہوگا ڈاکٹر جافر کہتے ہیں کہ پیٹ کے بل لیٹنے سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے کیونکہ کے اوپر بھی جاتا ہے. ریڑھ کی ہڈی کا پورا پرشر پیٹ اور سینے پر پڑتا ہے جس سے سانس لینے کے عمل میں مشکل ہوتی اسی طرح گردن کے موہرے بھی بینڈ ہو جاتے ہیں ایک آسٹریلین ریسرچر کے مطابق چھوٹے بچوں میں اچانک موت کی شرح میں تین گنا اضافہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ پیٹ کے بل سوئے میں ہوں ٹائم میگزین نے بھی ایک برٹش اسٹڈی پبلش کی تھی جس نے اسی بات کو کنفرم کیا کہ بچوں میں ڈیتھ ریٹ بڑ جاتا ہے اور کمر کے بل بالکل ہی سونا اس پوزیشن میں لیٹنے سے جبڑے کا نچلا حصہ ریلیکس ہو ہے جس سے جاتا ہے اور انسان ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے سانس لینے لگتا ہے جس کے نتیجے میں گلا اور منہ بہت خشک ہو جاتا ہے اور بہت سی انفیکشن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ڈائریکٹ جو جراثیم ہے وہ ناک سے سانس لینے کی بجائے منہ سے لے رہے ہیں تو وہ جا کے حلق کو چمٹ جائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے وہ ڈرائی ہو جائے گا جس سے کف اور باقی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی تو اس لیے اس سے پرہیز کریں یعنی بالکل سیدھا لیٹنے سے پرہیز کریں اسی طرح ایئر فلو کے بلاک ہونے کی وجہ سے خراٹے پیدا ہو جاتے ہیں اور بائیں کروٹ پہ سونا جو ہے اس پوزیشن میں دل پہ بہت پریشر پڑتا ہے کیونکہ دل بائیں جانے ہے تو سارا بوجھ اس پہ آ جاتا ہے کیونکہ پہ پڑا جو نسبت بڑا ہوتا ہے وہ دل کے اوپر آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ بائیں طرف سوتے ہیں تو پہ پڑا جو نسبتاً ہیوی ہے یا بڑا ہے وہ دل کے اوپر بوجھ ڈال دیتا ہے اس سے دل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اب یہ باتیں تو ریسرچ بعد میں سابت کر رہی ہیں اور نفے اور نقصان اور بہت سی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی دونوں ہی فائدے ہیں اصل بات ہے یقین کی اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اپنے بستر کا انتخاب کرے تو اس میں بھی کانشس ہو پہلے لوگ چار پائیوں پہ سوتے تھے روئی کے گدے ہوتے تھے اب فوم کے بستروں پہ سوتے جو بالکل ہی ان نیچرل ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ انسان کا جو پوسچر ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے ایسی جگہوں پر پریشر پڑتا ہے جہاں نہیں پڑنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے چمڑے کا بستر استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی تھی کتنا نیچرل نرم بستر کمر کے درد کا باعث بنتا ہے کیونکہ کمر اور پشت کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں muscles. اگر مسلسل نرم بستر استعمال کیا جائے تو درد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ٹھیک ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے پھر بات یہ بھی یاد رکھیے انسان کی جو نیند کی حالت ہوتی ہے اس میں بھی دماغ کا پچھلا حصہ کام کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ جو برین ہے مسلسل آپ کا کام کر رہا ہوتا ہے سارا برین نہیں لیکن کچھ حصے تو انسان کی نیند کے دو بڑے فیزز ہیں اور اس میں ایک جو ہے وہ نان آریم ایم ہے جو کہ رات کی نیند کا بیشتر حصہ ریپڈ آئی موومینٹ جس میں ہوتی ہے اور یہ گہری نیند کی علامت ہوتی ہے کبھی آپ بچوں کو دیکھیں نا تو نیند میں ایسے آنکھیں جب ہوتے ہیں آنکھیں بھی کھلی کھلی سی ہوتی ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہلکی نیند کا ہوتا ہے جس میں خواب آتے ہیں اور آپ اس میں وہ خواب یاد بھی رکھ لیتے ہیں تو بعض ریسرچز کے مطابق جو بیلجیم کی یونیورسٹی آف لیچ کی ہے اس کے بعض تحقیق کاروں نے یہ بتایا کہ گہری نیند کی حالت میں بھی دماغ کے کچھ حصے کام کرتے ہیں ایک سٹڈی کے مطابق نیند کی حالت میں جو دماغ کے حصے کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہلکی ہلکی وائبریشن ہو رہی ہوتی ہے اور نیند کی ان سٹیجز میں ہلکی ہلکی وائبریشن سے دماغ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے جس کی وجہ سے گہری نیند کے دوران دماغی خلیوں کی فنکشننگ منظم ہوتی ہے اور یہ قدرتی عمل ہے دماغ کا پچھلا حصہ جو ہے تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے برین سٹم میڈولا اور سیریبلم دماغ کا یہ حصہ نیند میں بھی کام کرتا رہتا ہے جو گدی کا حصہ نا پچھلا اس حصے کو گدی کہا جاتا ہے اور حدیث میں سے کیا کہا گیا شیطان کی بیٹھک انسان کے اذا کی حرکت میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی انسان جو کچھ موومنٹ کرتا ہے اس کا تعلق اس سے کیونکہ کی پورے نروس سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ توجہ لینگویج اور خوف اور خوشی کے رد عمل کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اہم کردار ادا کرتا ہے سربلم جو ہوتا ہے جسم کی حرکات کو خود انیشیٹ نہیں کرتا بلکہ کوارڈینیشن اور پرسیجن وغیرہ میں مدد دیتا ہے یہ جسم کے سینسری سسٹم اور دماغ کے حصوں سے ان پٹ حاصل کرتا ہے اور پھر موٹر ایکٹیویٹی کو فائن ٹیون کرتا ہے تو یہ سارے حصے جو ہیں رات کو جب انسان آرام کرتا ہے تو اس وقت ان کو بہتر فنکشن کرنے اور اپنے آپ کو ارگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن جب آپ آرام نہیں کرتے اور رات کو پھر جاگے رہتے ہیں یا صحیح طور پر نیند نہیں لیتے تو اس سے ان حصوں کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہوتی اب یہ جو شیطان کی گدی اور پھر نیند کے اندر ان حصوں کا کام کرنا اور خواب دیکھنا تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات نیند میں آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ کو خواب اس قسم کے آرے رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو خوف زیادہ کرتے ہیں تو حدیث میں کیا آتا ہے ایسے ڈرانے والے خواب جو ہیں وہ کیا ہیں جی تو اس لیے اگر آپ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ پھر اس خوف سے باہر آ جاتے ہیں اور شیطان کو اپنی کارکردگی کا موقع کم ملتا ہے آپ اس کو پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کہا گیا نا کہ جو صبح نہیں اٹھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو وہ شیطان نے جو تین گرہیں باندھی ہوتی ہیں وہ نہیں کھلتی تو گرہ باندھنے سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایسی حالت میں جب انسان سویا ہوتا ہے تو یہ جو حصہ ہے پھر اس کے اندر جو یہ پوزیٹو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دماغ کو ارگنائز کر رہا ہوتا ہے وہ پھر نہیں ہو پاتا یا کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ پھر انسان جب اٹھتا بھی ہے تو وہ پھر فریش तो نہیں तो ہوتا, ہوتا جی پھر ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے یعنی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن ان کا یقین کوئی نہیں جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچ لہٰذا وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے وہ کہتے کہ یہ ہمارے ماں باپ پر سمے زبردستی کہتے رہتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ان سب چیزوں پہ عمل کرنا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمس تو نہیں ہے وہ کوئی بھی ریلیجن نہیں رکھتے یا کوئی مخصوص ریلیجن برائے نام رکھتے ہیں لیکن وہ انسان کے اندر جو مختلف اس کے حصے ہیں اس کو ڈسکور کرنے اور ان کی فنکشنز کو اور انسان کی جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کے سبب ریزنز جاننے کو یا ریئکشنز ہوتے ہیں ان کی اصل جاننے کی فکر کرتے رہتے ہیں اور مختلف طرح کی ریسرچز کرتے رہتے ہیں ان کو چونکہ دین کا کچھ پتا نہیں ہوتا لہذا ان کی ریسرچز ٹوٹلی ایکسپیرینس بیسڈ ہوتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ان دونوں کو میچ کرنے لگتی ہیں جو ہم نے قرآن و سنت میں پڑھا اور جو ہمیں ریسرچز پڑھتے ہیں اب اگلے لیول پہ آ کے کی ضرورت ہے اس طرح کی ریسرچز کو بھی جمع کیا جائے اور دوسری طرف قرآن و سنت کا بھی تھورلی مطالعہ کیا جائے کہ کی مختلف چیزوں کو حقیقت میں بالکل اپنا ذہن صاف کر کے کہ کس طرح مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا ہے اور پھر کس طریقے سے ہمارے امال ہوتے ہیں اور ان پر شیطانی اثرات کس طرح کے ہیں اور ہماری سوچ سمجھ کا کتنا دخل ہے اور کتنے ہم اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں تو ان ساری چیزوں کا تعین اسی سے ہوگا جب ہم واقعی ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیں گے بھی اور ان کو اپنی زندگی میں لانا بھی چاہیں گے ورنہ یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا اور ہم الٹے ہی سو رہے ہیں اور الٹے کام کر رہے ہیں اور منفی سوچ کا شکار ہے اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہے اور خود اپنے آپ کو بھی نہیں ڈسکور کر پا رہے یہ سب ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے اس وقت دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ذہنی امراض کا شکار ہے ان کا حل کیا ہے علاج کیا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ زیادہ یا کم ہر شخص کسی نہ کسی درجے کی ذہنی تکلیف میں مبتلا منفی سوچ سب سے بڑی ذہنی بیماری جس سے آگے مزید بیماریاں جنم لیتی ہیں کریٹیکل hmm? تھنکنگ اور چیز ہوتی ہے اور منفی سوچ اور چیز ہوتی منفی سوچ میں انسان صرف عیب دیکھتا ہے اور انہیں کو اچھالتا ہے اور کریٹیکلی کسی چیز کے فائدے اور نقصان دونوں دیکھ رہا ہوتا ہے یعنی yani کریٹسزم برا نہیں ہوتا کیوںکہ کریٹسزم میں آپ ان بایسڈ کسی بھی چیز کے اندر اس کے جو اسٹرینگس ویکنیس کا جائزہ لے رہے ہوتے اور اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو ناپسندیدہ یا نقصان دہ اس کو ہٹا کر دوسری کو لایا جائے لیکن شیتانی وسو سے اور منفی سوچ جو ہے یہ مجھے تو وہی لگتا ہے جس سے سورت بری اسرائیل میں آتا نا جہاں شیتان نے کہا تھا کہ وہ از کل ملائے ابلیس کالا اسمن خلق تقینا کالا کہ ان اخر تنی الم القیامتم جزا اس آیت کو میں آج صبح ہی پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ دو رویہ نا ایک ملائکہ والا اور ایک شیطان والا ایک اطاعت کا اور ایک نافرمانی کا ایک بات ماننے کا اور ایک انکار کرنے کا تو ملائکہ کا رویہ کیا تھا جو حکم ملا کر لیا اور ابلیس کا کیا تھا حجت بازی انکار انکار بھی نہیں مزید کوششن اسجد المن خلق ایک ہوتا سمپلی نہیں کام کرنا اور ایک یہ ہے کہ کام نہ کر کے پھر الٹا اعتراض کرنا اسجد المن خلق اور حکم کو حقیر سمجھنا کوئی نہ کوئی حجت نکال لینا کوئی بحث کرنے لگ جانا یا کوئی وجہ بنا لینا عمل نہ کرنے کی پھر کہا ارے ابھی تک ہاض اللہ بھی کرمتا آلائی یہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر مجھے قیامت تک مہلت مل جائے انہیں زندگی مل جائے تو میں اس کی اولاد کو اپنے پندے میں لے کر ہی رہوں گا اللہ کلیلہ بہت تھوڑے بچیں گے یہ ہے وہ چیلنج جس کا ہم سب سامنا کر رہے ہیں اس وقت اور ہمارے ہر عمل کے اندر کہیں نہ کہیں سے شیتان داخل ہو جاتا ہے وہ غور کر رہی تھی کہ کوئی لیسن ایسا نہیں گزرا جس میں شیطان کا عمل دخل نہ چاہے کھانا پینا الٹے ہاتھ سے کھلواتا ہے اور بہت سی چیزیں جو شیطانی طریقے ہیں کھانے کے پھر اس کے بعد سنت سے ہٹ کر جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا یا جن چیزوں کے آپ قریب نہیں گئے یعنی کہ جن چیزوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں کی طرف رغبت دلانا اور پھر اس کے بعد اب سونے کا ہے تو سونے میں جو سب سے شارٹیسٹ نیند ہے اس سے بندوں کو ہٹا دینا اس سنت کو بھلوا دینا یہ سب کچھ کیا ہے پھر یہ کہ رات کو سوتے وقت صحیح دعائیں نہ پڑنا پراپر عمل نہ کرنا تو ہم تو خود دعوت دیے شیطان کو کہ ٹھیک ہے آؤ پھانسو ہمیں جو جی چاہے کرو آپ کی بات سے مجھے سالوں کی ایک میری مشکل جو ہے وہ دور ہوئی اور وہ یہ تھی کہ میں کیلولا جیسے لمبا کرتی تھی اور اس کے بعد وہی جو آپ نے کہا نا کہ رات کو پھر اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو بالکل یہی ہوتا تھا کہ شروع کا وقت سستی کے ساتھ گزرنا اور اس کے بعد والا کہ میں اتنی زیادہ فریش ہوں اور اب میں نہ کچھ کروں اور میں کیسے عشاء کے فوراً بعد سو جاؤں لیکن مجھے وجہ پھر بھی نہیں پتا تھی جب وہ ہوئی نا کہ لمبی نیند کے بعد یہ مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے لگا کہ مطلب ہم لوگ کیلولا کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی لمبی نیند لے لیتے ہیں کہ پھر وقت پہ سو ہی نہیں پاتے بالکل تو اگر ہمارا یہ یقین ہو جائے نا کہ جو کام جتنا جیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے سب سے بہترین ہے اور پھر اس نیت کے ساتھ ہم شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور زندگی تھوڑی بھی ہوئی تو اس میں بہت برکت ہو جائے گی بہت کچھ کر جائیں گے بالکل یعنی ایک دوسرے طریقے سے پتہ چل رہی ہیں اور جو پہلے سے خزانہ گھر میں ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے ہوں کیونکہ اب مشکل یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن پڑھنے پڑھانے کو بس مولویوں کا کام مدرسے کا کام اور ایک مخصوص گروپ یا کرلڈ کا کام بنا لیا ہے سب کے لئے ضروری نہیں سمجھا اسی لیے اس بات کو بہت زیادہ امپیسائز کیا گیا کہ قرآن فرال جب تک سارے نہیں پڑھیں گے بات نہیں بنے گی مستاذا, آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن کو سامنے رکھے اس سے دیکھتے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے کیونکہ جیسے کہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ دا ورلڈ از فلیٹ تو قرآن میں یہ لکھا تھا کہ اٹس راؤنڈ اور سن روٹی اٹس راؤنڈ دا ارتھ جبکہ قرآن میں لکھا تھا کہاؤنڈ دا سن تو آج کل تو سائنٹسٹ بھی قرآن اور سنت کو پڑھ کے اپنے ایکسپیرمنٹس اور اس کے بارے میں بتاتے ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا ہمیں یقین है. نہیں اصل میں یقینی کی تو کمی ہے کیونکہ عمل انسان کا بدلتا ہے ایمان کے مطابق جتنا جس چیز پر ایمان ہوگا نا جتنا اس کی صداقت اور سچائی پر یقین ہوگا اسی کے مطابق عمل تبدیل ہوتا چلا جائے گا اور پھر ایمان کے جو مختلف حصے ہیں ایمان کے جو فروٹس ہیں جو اس کے سمرات ہیں جو اس کے نتائج ہیں کہ کس طرح جو حقیقی ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے آخرت کے تو فائدے ہیں ہی کل نا وہ ایکزیکٹلی exactly رات کو سوتے ہوئے نا عبداللہ مجھ سے نے یہی پوچھ رہا میں اسے نا کہ رائٹ سائڈ پہ ہوں سونے تو کہتا ماما آپ یہ بولتے آپ مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا نا اور ماشاء اللہ آج سارے فائدے پتہ چل گیا تو اس سب تو بیسیکلی میں نے اسے یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ اتنا لو کرتے ہو ہمیں بات کی ہے تو ہم نے تو یہ کہنا ہے پھر دوسرا میں نے اسے یہ کہا کہ لیفٹ سائیڈ پہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بوجھ پڑتا ہے دل پہ یہ بتا دیا اور تیسرا وہ کہہ رہا تھا مجھے سانس لینے میں پرابلم ہوتا ہے تو میں نے اپنی طرف سے کہا انشاءاللہ اللہ آپ اس طرح سنت کو فالو کرو گے تو آپ کو یہ سانس لینے میں آسانی ہوگی اور آج ماشاء اللہ وہ اپرو ہو گیا اللہ کا شکر جی آپ بولے سر میں کہی تھی کہ یہ ریسرچ کا ورڈ پتا نہیں کیوں اتنا متاثر ہمیں کرتا ہے نا تو لائٹر نوٹ ایک ریسرچ یہ تھی زینی سیب کی بات ہو رہی تھی تو زینی سیب کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے اسلام نہیں دیا تھا تو ایک ریسرچ یہ آئی تھی کہ ان پاکستان نائنٹی فائیو پرسینٹیکل پرابلم نائنٹی 95%, 95 تو ہو گئے زینی مریض اور پانچ فیصد جو بچے ہیں وہ صحت مند نہیں ہو پاگل ہے اللہ رحم کرے ایک اور چیز شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ کو کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اور میری اپنی کو غلطی ہے میرا ہی گنا ہے میرا ہی قصور ہے ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا میں نے ہی کچھ کیا تو بھی فوراً آئے تکریما پڑتی ہیں پھر لا اللہ سبحانا کا ظالمین اور یہ جو دعا ہے یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں جن کو جانتا اور ان کو بھی جو میں کر رہا ہوں اور احساس بھی نہیں کہ میں کر رہا ہوں غلط ہماری بہت سی بیماریاں ہماری خرابیاں چاہے اخلاقی ہو چاہے جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو کچھ بھی دراصل ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی یا کوتاحیوں کا یا کسی غفلت کا یا کسی بھی چیز یا کسی سنت کو چھوڑنے کا اور ہمیں اپنی جہالت کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کون سی سنت ہے جس کی میں خلاف ورزی کر رہی ہوں جس کے نتیجے میں مجھے اس فتنے کا شکار ہونا پڑا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے نا کہ میں مصیبت ان والی تو بات آتی ہے لیکن سورت نور میں بھی آتا ہے نا کہ اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے نا کہ اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو کہیں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے تو فتنا ہو آزمائش ہو تکلیف ہو پریشانی ہو یہ صحیح رستے سے ہٹنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے لیکن اپنے کوئی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دکھا دے اور اگر نہیں پتہ چل رہا تو یار رب العالمین ہم میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں فخ فر لی مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو رستے بھی نکل آئیں گے پتہ بھی چلنے لگے گا اور وط اللہ اللہ کم اللہ اگر اللہ کا ڈر آئے گا تو اللہ سکھا بھی دے گا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں اور اس کا علاج کیا کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سب اللہ کے پاس ہے علم کا اصل سورس تو وہی ہے آگے چلتے ہیں کچھ تھوڑا سا مزید سنتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کے ہم بھی کچھ عمل کر سکیں ہم تحجد کی بات کر رہے تھے اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہے تھے قرآن مجید میں سورة ازاریات میں آتا ہے ان المتقین فی جنات معیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیل من اللیل ما يہجعون و بالاسحارهم يستغفرون یہ اتنی بڑی سعادت ہے جو کسی کو بھی نصیب ہو کہ سہری کے وقت وہ استغفار کر سکے جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ انہیں ایک ایسا ماحول ملا ہوا ہے کہ جس میں انہیں اس وقت اٹھنا ہی پڑتا ہے چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے خوشی سے یا ناخوشی خوشی سے لیکن اللہ نے ایک موقع دے دیا ایک ماحول دے دیا ایک توفیق دے لہذا اس وقت خاص طور پر استغفار یعنی ایک تو استغفار ہم اپنے ان گناہوں کی جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کی لیکن دن کے کسی بھی وقت سے زیادہ بہتر استغبار کا وقت تہجد کا وقت ہے سحری کا وقت ہے تجاف جنوب ہوں انل مزاج یدع خوف ہم و تماؤ و مما روم یون فکون ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں خوف اور امید اور جو رسک ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پیچھے بھی محسنین کی بات ہے اور یہاں بھی دوسروں کے ساتھ اپنا مال اپنا علم اپنی باقی نعمتیں شیئر کرنے کی بات ہے سونے جاگنے کے معاملے میں ایک اور چیز بہت اہم ہے اور وہ ہے اس میں اعتدال نہ انسان اتنا سوئے کہ جاگ نہ بھول جائے اور نہ اتنا جاگے کہ سونا بھول جائے عبداللہ بن امر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں یہ درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں یہ صحیح ہے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو عبادت بھی کرو اور سو بھی روزہ بھی رکھو اور بلا روزے بھی رکھو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اس معاملے میں ہر ایک کی عادت مختلف ہوتی ہے آپ بچوں میں دیکھیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کچھ بچے رات کے ارلی اسے میں سونے لگ جاتے مخصوص ٹائم پر وہ سو ہی جاتے ہیں شادی ہو پارٹی ہو لوگ آئے ہو ہنگامہ ہو گھر میں کچھ ہو وہ بچے آرام سے جا کے سو جائیں گے اور کچھ بچوں کو بہلا بہلا کے سلانا پڑتا ہے ایک تو کچھ مزاجی اختلاف بھی اللہ نے رکھے ہیں کیونکہ نیند کسی کے لیے امتحان ہے اور کسی کے لیے نیند کا نہ آنا امتحان ہے بہرحال اس میں جو بھی ہم سٹرگل کریں گے اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا اجر ہوگا کچھ لوگ نہ سو کر بھی یا کم سو کر بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ سوئیں اس میں ہر ایک اپنا اپنا مزاج پہچانے مثلاً میں زندگی میں دو لوگوں کو ایسے ملی ہوں ایک ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً سوتا ہے چوبیس گھنٹے میں اور ایک دو گھنٹے ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے مجھے کسی نے بتایا کہ جب سے میں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے شاید وہ بارہ سال کے تھے یا کچھ ایسی عمر تھی اس کے بعد وہ رات کو صرف دو گھنٹے سوتے ہیں، بارہ سوتے ہیں، دو بجے اور ان کو اتنی نیند پورا دن کام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہم تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سو, سو کے ہی ضائع کر رہے ہیں تو بہت رش آتا ہے ان لوگوں پر جو کم سوتے ہیں اور پھر بھی کام کے قابل رہتے ہیں کچھ لوگ کم سو کر کام کے قابل نہیں رہتے کچھ کر نہیں پاتے اس کچھ تو نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے لیکن کچھ یہ ہے کہ آداب بھی ہیں تو بہرحال پوری رات جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ٹھیک ہے آپ اشاء کے بعد کم بات کرتے سو جاتے اور صبح جلدی اٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما میں بھائی چارہ کرایا انسارو و اخبت آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین سلمان و بین نہ اب فزارہ سلمان و ابدردا تو ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ ابو دردہ سے ملاقات کے لیے گئے جب رات ہوئی تو ابو دردا عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ تھوڑی دیر بعد ابو دردہ پھر عبادت کے لیے اٹھے سلمان رضی اللہ انہوں نے کہا ابھی سو جاؤ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی بی کا بھی تم پر حق ہے اس لیے ہر حق والے کو اس کا حق دو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا یعنی عبادت بھی ہو شوہر بیوی بی ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی جان نفس کا حق بھی ادا کرے یعنی نیند بھی لے سونے جاگنے کے اوقات جو ہے ان کو بھی آپ ریگولیٹ کریں مانیٹر کریں ڈیلی آپ ٹائم جب سویں تو بھی نوٹ کریں اور جب اٹھے تو بھی نوٹ کریں کہ ہر روز آپ کتنا سوئیں ٹوٹل آپ کی سلیپنگ آور کیا ہیں اور ان کو آپ کس طرح کم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت حد تک عادت کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے عادت پڑ جاتی جیسے ڈیڑھ گھنٹے کا سلیپ سائیکل ہوتا ہے تو ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تین گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹہ ساڑھے چار گھنٹے ہو گئے پھر ڈیڑھ گھنٹہ چھ گھنٹے ہو گئے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اس طریقے پر سوتا ہے جیسے تین گھنٹے سوئے یا ساڑھے چار گھنٹے سوئے یا چھ گھنٹے سوئے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو ایک ریسٹلیسنیس کی کیفیت وہ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چھ گھنٹے سونے کے بجائے ساڑھے چھ گھنٹے سوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اٹھ کے بہت دیر تک آپ تھکے ہارے رہیں گے اسی طرح اگر آپ سیون آور کر لیتے ہیں تو بھی تو اس میں پھر کیا ہے پھر سیون اینڈ ہاف کر لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ سونا ہے اس میں دن کے بھی بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ کیلولا کا بھی شامل کر لیں کیونکہ 24 فور میں آپ کو وہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہر ایک کے لیے آئیڈیل نیند کا معیار یا اس کا تعین خود اس کے اپنے ماحول پر ہے یا اپنی عادت پر ہے یا اپنی ضرورت پر ہے کچھ لوگوں کے اندر خاندانی طور پر زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں وہ جاگ بھی رہے تو وہ سو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کیونکہ ان کے اوپر نیند گلبہ کرتی کچھ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں ان کو ایسا کوئی مرض نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ یہ سوچیں کہ نیند جو ہے وہ موت کے مشابہ ہے کیونکہ میرا یہ ٹریگر ہے کہ نیند موت کے مشابہ ہے ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا یا ابھی مرنا نہیں چاہتا یا کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم زندگی میں تو پھر مر کے تو نہیں کر سکتے نا جیکر ہی کریں گے نا تو جتنا کھینچ سکتے ہیں اپنی نیند کو کم کرنے کے لیے کہ جس کے بعد کمفرٹیبلی کام کر سکے یہ نہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ سوئیں یا دو سوئیں کیونکہ وہ اور لوگ سو سکتے ہیں تو میں بھی یہ کر کے پھر کچھ کروں اور باقی سارا دن ادھر پڑے ادھر گرے کچھ نہ کریں یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے نا بڑی ہوئی نیند کو گٹائیں اور اس کو ایک خاص پیٹرن ملائیں اور پھر یہ کہ مخصوص اوقات پر اگر سوئیں اور جاگیں تو ان اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کو تو مخصوص اوقات میں ہی نیند آتی ہے اگر ذرا سا بھی نیند ڈسٹرب ہو جائے آگے پیچھے ہو جائے وقت وہ نہیں سو پاتے کچھ لوگ امام بخاری جیسے ہوتے ہیں کہ ان کے نہ سونے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جاگنے کا ہوتا ہے وہ سوتے ہوئے بھی اٹھ اٹھ کے کام کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے اپنے طریقے پر نیند کا پیٹرن سیٹ کیا ہوتا ہے چاہے آپ ایک ہی سٹریچ میں نیند لیتے ہیں تو بھی آورز کیلکولیٹ کریں یا آپ دن میں یا ٹوینٹی فور میں آپ دو تین بٹس میں نیند لیتے ہیں تو اس کو بھی ٹوٹلی totally کیلکولیٹ کریں کہ کتنا آپ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگ رات کو جیسے تین گھنٹے سو کے پھر اس کے بعد اٹھ کے تحجد وغیرہ پڑھ کے پھر تھوڑا سا سو کے پھر اس کے بعد کام کر کے پھر دن میں کچھ آرام کر کے مختلف اوقات میں شارٹ نیپس لے کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں اور ان وقفوں کے بیچ میں بہت پروڈکٹیو ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچانی کہ آپ کیسے بہتر کام کر سکتے ایک اور چیز یہ ہے کہ سونے کے بعد کچھ لوگ جب اٹھ بھی جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں وہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہے بیڈ میں پڑے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اگر ان کو کہا جائے بھی اٹھے تو کہتے اٹھے ہوئے ہیں لیکن اٹھے دکھائی نہیں دیتے تو اس سے بھی پرہیز کریں یہ بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ شاء تعالی اپنے اوقات کو جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے موسٹ فروٹفل بنائے زیادہ کارآمد بنائے صرف یہ نہ دیکھیں کہ کتنا سوئے اور کتنا جاگے یہ بھی دیکھیں کہ جاگتے میں کیا کیا اور سوتے میں کیا کیا بعض لوگ سوتے میں بڑے اچھے خواب دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو خواب میں بہت بہت چیزوں کے آئیڈیاز ملتے ہیں کام کرنے کے طریقے ملتے ہیں کئی مسائل کا حل ملتا ہے کوئی ان کو خواب میں آ کر کچھ بتاتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو تو وہ بھی بڑا اچھا ہے نیند میں بھی کلاس چل رہی ہوتی ہے تو اصل چیز جس کا ہم سب کو حریث ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو بھی ہماری زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور مفید ترین کاموں میں لگے زیادہ فائدے کی ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے جی بولیے جب اپنا ٹائم کیلکولیٹ کریں گے میں دن میں کتنی دیر سونا چاہتی ہوں میں hours, hours, تو یہ ضرور نوٹ کریں کہ میں کتنا ارلی سو رہی ہوں یا کس ٹائم سو رہی ہوں کیونکہ جتنا ارلی ہم سوئے اس کی سلیپ کے پورے دن کی نیند جو ہے وہ اس چار گھنٹے کی نیند کے مقابلے میں برابر ہوتی ہے اگر آپ ارلی سو جائیں تو جتنا جلدی سو سکیں تو صبح جلدی اٹھ سکے تو وہ زیادہ اشاع کے بعد آپ بات چیت نہیں کرتے تھے کوئی ضروری بات ہو تو ٹھیک ورنہ آپ سو جاتے تھے تو جتنا ارلی سوتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے ریلاکسنگ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لیٹ جا کے سوئیں اور پھر اٹھے تو تھکے بھی ہوں. السلام علیکم دو تین چیزیں شیئر کرنی تھی ایک تو یہ کہ جو میں نے خود بھی نوٹ کیا جو ارلی نائٹ سلیپ ہے اس کے اندر خاص جو باڈی میں سے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا جو انسان کے لیے بہت زیادہ سودنگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے آگے انرجی بھی اس کے اندر اور امیونٹی بھی ہائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ ایک پروڈکٹیوٹی کے میں نے دیکھا تھا جو بیسٹ لگی تھی ویب سائٹ اس کے اندر یہ تھا کہ انہوں نے سلیپ مینجمنٹ سکھائی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور کچھ کریں نہ کریں لیکن اٹھنے کا جو ارلی ٹائم ہے اس کو فکس کر لیں کیونکہ آپ کی بایولوجیکل کلاک جو ہے وہ فکس ہو جائے گی آپ پھر جو بھی کر رہے ہوں گے چاہے رات کو دو بجے بھی سوئیں آپ کی اس وقت آنکھ ضرور کھل جائے گی تو وہ بھی بہت اچھی ٹپ لگی تھی اور اس کا بہت فائدہ ہوا اب ایون یہ ہوتا ہے کہ الارم لگا کے بھی سوئے ہوں تو بھی اس سے پہلے دس پندرہ منٹ آنکھ کھل جاتی ہے اور تیسری یہ چیز تھی کہ یہ جو ایک وہ مت سی ہو گئی ہے نا کہ سات گھنٹے ضروری نیند لینی چاہیے اور آٹھ گھنٹے ضروری وہ اتنا ایک ہَوا بن گیا ہے کہ اگر نہیں ہوتی سلیپ تو وہ اور بڑی ریئلائزیشن دیتے رہتے ہیں کہ تمہاری نیند نہیں ہے اور اگر ہم خود نیند کم بھی کرنا چاہیں تو گھر والے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ سو جاؤ اب سو جاؤ صبح کے اٹھے ہوئے ہو مطلب وہ ایک انکانشیسلی یہ چیز کر دیتے تاریخ کر دیتے بلکل. ہیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی جس طرح سے پرسنالٹی ہے اس لحاظ سے بالکل جب ہم اٹھتے ہیں جیسے بات ہوئی اٹھ کے بھی اٹھتے نہیں ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر بہت کو بیٹھی لینے کی عادت تو وہ جب تک بیٹی لے کے تھوڑا سا تو کہیں ثابت نہیں اس میں وہی ہماری جو بائی نیچر ہم لوگ سیلف پٹی کرتے ہیں نا کہ جب ہم کم سوتے ہیں تو ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کم سوئے کم سوئیں نیند لیکن جس دن ہم زیادہ سوتے ہیں ہم کبھی کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ ہم ضرورت سے زیادہ سو گئے ہیں تو اب ہمیں مطلب اس طرح جاگنا بھی ہے اور یہ ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ جو عورت ہوتی ہے وہ فیزیکلی مردوں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی باڈی کو ریلیکس ہونے میں کم ٹائم چاہیے ہوتا ہے اگر ساتھ جاگ لیتے ہیں جی عورت کو سکس آورس لگتے ہیں دوبارہ سے فریش ہونے کے لیے سکس آورس کی سلیپ اور مردوں کو ایٹ آور چاہیے ہوتے ہیں مجھے خود بھی پہلے سونے کا بڑا شوق ہوتا تھا تو میری فرینڈ نے مجھے ایک شعر سنایا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ فرق پڑا تو میں وہ شعر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشیر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے مجھے کسی نے بتایا تھا ایک ریسرچ کسی نے پڑھی تھی کہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے اگر اس میں انسان نہ سوئے جیسے ہم ساری رات جاگتے رہیں دن میں اگر ہم سو جائیں فرش کریں تین چار بجے وہ ٹائم جب گزر جائے تو ہماری لائک جو پنیاں ہوتی ہیں اس میں ایک ایسا مطلب لکوڈ سکریٹ ہوتا ہے وہ اس مخصوص ٹائم میں ہوتا ہے اگر اس ٹائم ہم نہیں سوتے تو وہ سیکنیٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر ٹانگوں میں درش ہو جاتی ہے اور چلنا کھڑے ہونا یہ پھر مشکل ہو جاتا ہے استاذہ اگر آپ تھوڑا سا ٹپ دے سکے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ جاگ جاتا ہے لیکن پھر بھی لیٹا رہتا ہے یہ پرابلم مجھے بہت زیادہ ہے بچپن میں میں ایسی نہیں تھی اب مجھے یہ کہ میں اٹھ جاؤں تو تھوڑی دیر لیٹ رہتی ہوں ماما آ جاتی ہے میں اٹھ گئی ہوں میں کہتی ہاں ہاں میں اٹھی ہوئی ہوں پاپا آ جاتے ہیں ہاں اٹھی ہوئی ہوں اٹھتی نہیں ہوں بیٹھ سے اور اگر اٹھ بھی جاتی ہوں تو جا کے سوفے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند آنکھیں کھلی بس یہی حالت ہوتا ہے میرا تو میں کیا کروں اس کے ساتھ ایکچولی کیا چیز انسان کو جگاتی کوئی شوق جگاتا ہے نا کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ جا کے کرنا کیا ہے تو جب تک آپ اپنا ڈے اس کے مطابق پلان نہیں کریں گے کہ اس وقت میں مجھے یہ کرنا اور ضروری کرنا ہے اور یہی ٹائم ہے میرے پاس یہ کام کرنے کا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو جاگنے کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے کیوں جاگے لیکن اگر کوئی کام ہوگا تو آپ کہیں گے اوہ oh, میں دو منٹ بھی لیٹ کیوں ہوئی تو اس وقت کے لیے کچھ کیجول کریں اپنا تو ایک تو یہ کہ سونے کے ٹائم کو تھوڑا پراپر کریں دوسرا یہ ہے کہ اٹھنے کے ٹائم کو جسے ایک فکس کر لینا یہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اٹھنے کے اتنی دیر کے بعد مجھے یہ کام سٹارٹ کرنا ہے کوئی بھی امپورٹنٹ کام اس وقت کا رکھ لیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مثلاً آپ کیوں نہیں اٹھ پاتے کیا آپ کے کی جسم میں درد ہے کیا آپ کو بہت بھوک لگی ہے ویکنیس ہو رہی ہے کیا آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس ریزن اور پھر جب ریزن پتہ چل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا جب تک آپ بچے ہیں نا تو مائیں بہت بڑا رول پلے کرتی مثلا مجھے اپنے بچوں کی سمجھ ہوتی تھی کہ اس وقت ان کو مساج چاہیے اس وقت یہ حصہ پریس کروں گی تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اس وقت ان کو یہ کام بتاؤں گی تو یہ پھر جاگ جائیں گے کوئی ایسی خبریں کوئی ایسی چیزیں میں نے رکھی ہوتی تھی کہ جو ان کا دماغ ایکٹیو کر دیں مثلاً جسمانی طور پر تھکے ہوئے ہیں تو اپنی ممی سے کہتے کہ ممی آپ مجھے اس وقت میرے کندھے دبا دیں یا میرے سر کو یا میرے یہاں کان کو کچھ کر دیں جو بھی آپ کا ٹریگر پوائنٹ ہے تو وہ اس سے آپ کی آنکھیں پھر کھل جائیں گی ایک اور یہ ہے کہ آپ ڈیپ بریدنگ شروع کر دیں اس سے آپ کے اندر ایک انرجی آئے گی اور وہ جو خاص طور پر میں نے بتایا تھا نا کہ اگر ویکنس فیل ہو رہی ہے جو بھی ہو اس کے مطابق تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لیکن لازمی طور پر اسکیجل کریں اتنے بجے اٹھ کے اتنی دیر میں مجھے یہ کر لینا ہے اتنی دیر میں ختم ہونا چاہیے بس میرے لیے ہوتا ہے اتنی دیر میں متر ہیں اگر میں لیٹ ہوئی تو میرا وہ اسکیڈ چلا جائے گا قرآن پڑھنے میں اب بھی کا ٹائم تو آگے نہیں جا سکتا نا وہ تو اس کا اینڈ ہے نا تو اگر میں نے سستی کی تو کیا ہوگا پھر پیچھے رہ جاؤں گی تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کام نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی اجر ثواب مل جائے اور پھر یہ کہ اتنی دیر میں فجر کی نماز ہو جانی چاہیے اتنی دیر میں اذکار ہو جانے چاہیے تو ہر چیز کے آپ چنکس بنا لیں اور پہلے بھی شاید ایکسرسائز میں نے کرائی تھی کہ ایک دن میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے اس کو نوٹ کر لیں اور دوسری طرف کس وقت کون سا کام کرنا ہے تاکہ پھر آپ کے اوپر پریشر نہ ہو زیادہ سے زیادہ کام کر کے بھی آپ انجوائے کریں اور آپ ریلیکسڈ کہ آپ نے اپنا آرام بھی لے لیا ہے کاپی بھی لیا ہے اور کام بھی ہو گیا پھر اس کے بعد سونے سے پہلے صبح تحجد اور فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اٹھ کر رات کو نماز پڑھوں گا پھر اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ سوتے سوتے صبح ہو جائے تو اس کو جس عمل یعنی نماز تحجد کی اس نے نیت کی تھی اس کا ثواب بھی ملے گا اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کو ہی نیت کر لیں کہ اتنے بجے اٹھنا ہے اور اتنے بجے یہ کام کرنا ہے اگر کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکا کبھی یا تاخیر ہو گئی تو بھی انشاءاللہ اللہ اجر مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹے مارتا ہے اور رحم فرمایا اللہ تعالی اس بندی پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پہ پانی کے چینٹے مارتی تو بیدار ہوتے ہی روشنی کر دینی چاہیے پنکھا اے سی بند کر دینا چاہیے تاکہ نیند کا غلبہ چلا جائے اسی طرح یہ کہ ٹائمنگز اپنے مقرر کریں تاکہ اٹھنے میں آسانی ہو پھر نیند سے طبیعت بوجھل ہو رہی ہو تو اپنے پاس ہی پانی رکھ کے سوجے اور اپنا ہاتھ اس میں ڈال کے اگر کوئی نہیں چینٹا مارنے والا تو خود اپنے منہ پہ مار لے اور اس کا بندوبست کر لیں اور اسی طرح کہ رات کو سوتے وقت بہت نہیں کھا کر سوئے تاکہ آپ صبح جاگ سکیں ٹھیک ہے جی آپ فرمائیے مبائل سو مبائل سو جی ہاں الارم دور رکھے تاکہ آپ کو اٹھ کے اس کو اٹھانا ہی پڑے ورنہ وہ آپ کو اتنا اریٹیٹ کرے گا کہ آپ سو نہیں سکیں گے سبحان کا شد ال السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ